کام کی تدبیر فرماتا ہے اسمان سے زمیں تک پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کے جس کی مقدار ہزار برس ہے تمہاری گنت میں